بسم اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ اعجازی قریب دعان لعلهم کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لہذا وہ مجھ سے ہی دعا مانگے مجھ پر ایمان لائے تاکہ یہ نیک ہو جائے اللہ سبحانا ہوا تھا اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ دعا مانگی جائے اور مانگی بھی صرف اللہ رب العالمین سے ہی جائے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں یا کا نہ و عیا کا نتائن کے اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے اور یہ ایک مومن آدمی کی شان ہوتی ہے کہ مومن اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے در کا سوالی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان کی ہے کہ اینی قریب میں قریب ہوں بہت زیادہ نزدیک ہوں اور کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ ہم انسان کی شاہ سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا انکم لا تدرینا اکما ولا غائبا انکم ان تدرون سمیع قریبا کہ تم ایسی ذات کو نہیں پکارتے جس کو سنائی نہ دیتا ہو یا وہ تمہارے پاس موجود نہ ہو بلکہ تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سننے والی بھی ہے اور تمہارے بہت زیادہ نزدیک بھی ہے لہذا اطمینان سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع دعا دعا کو سننے والا ہے لہذا اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے کسی قسم کے واسطے کی ضرورت نہیں رہتی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ دور ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مختلف بزرگوں کا اور ارے وغیرہ لوگوں کا وہ وسیلہ اور واسطہ درکار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو جو ذات اتنی زیادہ قریب ہو اس کے لیے پھر سیری لگانے کی ضرورت نہیں رہتی ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو وسیلہ تلاش کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم مانگیں کسی اور سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ان بزرگوں کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں یہ الفاظ سری اللہ تعالیٰ کا کفر اور اللہ تعالیٰ کا انکار اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرنے والے ہیں ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے جب بھی مجھے پکارے میں ان کی سنتا ہوں اور یہ وسیلہ تلاش کرنے کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث غار کے نام سے کتاب و الانبیاء میں صحیح بخاری کے اندر باب و عدیث غار اور یہ کسی دور میں وہ اردو کی جو نصاب کی کتابیں ہیں نا گورنمنٹ کی اسکولوں والی اس کے اندر بھی یہ حدیث درج ہوتی تھی غار کا پتھر کے نام سے پورا ایک سبق تھا کہ تین بندے غار کے اندر پھنس گئے اور وہ پتھر آ کے اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا زور لگائے تو پیچھے نہ ہٹے پھر ان تین بندوں میں سے ہر ایک آدمی نے اللہ تعالی سے دعا کی اور انہوں نے اپنا ایک ایک نیک عمل اللہ کے لیے ذکر کیا چہلا میں نے خلا کام خالصا تن تیری رضا کے لیے کیا تھا اور کچھ مجھے مطلوب و مقصود نہیں تھا کوئی لالچ نہیں تھا کوئی اور میرا مفاد نہیں تھا میں نے یہ نیک کام کیا تھا تو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا لہذا تو اب ہمیں اس مصیبت سے اور اس قید سے نجات دے دے تینوں آدمیوں نے اپنا اپنا ایک ایسا نیک عمل جو انہوں نے خال سکن بچھیلا کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور دعا مانگی اللہ نے ان کو نجات دے دی یعنی انسان اپنے نیک امال کا اللہ کے آگے تذکرہ کرے کہ اے اللہ فلاں فلاں موقع پر فلاں کام میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا تھا لہذا اب میری یہ حاجت اور ضرورت ہے تو میری یہ ضرورت پوری کر دے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ اللہ کو دینا چاہیے مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہو گناہوں کی معافی مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ کو کہا جائے اللہ تو نے کہا ہے میں غفور الرحیم ہوں لہذا مجھے معاف کر دے مجھ پہ رحم کر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے رزاط اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اس نام کا اس صفت کا وسیلہ دیا جائے کہ اللہ تیری صفت ہے کہ تو رزق دینے والا ہے تو رزاق ہے لہذا ہمیں رزق عطا کر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو دیگر نام ہیں انہیں بندہ یاد کرے ان کا معنی مفہوم سمجھے اور بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا وسیلہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں ان میں سے ننانوے نام اگر کوئی آدمی یاد کر لیتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو آج کل لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صرف کسبی پر پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے وہ صبح و شام ورد کرتے ہیں یہ ورد کرنے کے لیے نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نام ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اللہ نے پرانے مجید میں فرمایا ہے پر اللہ العنا اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں فد روہ لہذا اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کے ذریعے دعا مانگو یہ مقصد ہے ناموں کا یہ نہیں کہ وہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رزاق یا رزاق اس طرح کے لوگ وہ تصویریں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو خود ہی पता چل جاتا ہے کہ اس طرح کی کسبیریں کرنا تو بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ایک ذات کو آپ پکارتے رہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اور اللہ کو آپ کہیں پوچھنا اگر کسی کو پکارنا ہے تو اس کو کچھ کہا جائے اس سے کچھ مانگا جائے آپ کہیں اے اللہ میری فلاں حاجت اور رت کو پورا کر یہ تو بات سمجھ آتی ہے وہ صرف اے اللہ اے اللہ اے اللہ کی رٹ لگا دینا یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ وہ پیش کرنا چاہیے اسی طرح جو نیک لوگ ہیں نیک لوگ ان سے دعا کروانی چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے سنوں ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی آنکھوں سے معذور تھا وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بینائی دے دے آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے لیکن اگر تو کہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دعا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو کر کے پھر دعا مانگ اور دعا تو نے کیا مانگنی ہے تو نے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعا میرے حق میں قبول کر لہذا یہ طریقہ کار ہے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جائے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ نیک متقی پرہیزگار عابد زاہد آدمی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کریں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ یہ بندہ جو میرے لیے دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا تو ہمارے حق میں قبول کر لے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کروائی بارش کے لیے کہ آپ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں قریبی ہیں آپ اللہ سے دعا کریں بارش کے لیے اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اللہ ان تسلیہ کا بھی نبی جینا الا جب تک نبی ہمارے اندر موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے یعنی نبی سے دعا کروایا کرتے تھے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں رہے لہذا نتا وسط علیہ کا بھی امین نبی گینا اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں ان کا وسیلہ بنا رہے ہیں لہذا فسطینا تو ہمیں بارش دے دے تو اللہ تعالی ان کو بارش دے دیتا یعنی صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہے کہ کسی بزرگ کسی نیک آدمی کسی صالح مستقبل پرہیزگار آدمی کا وسیلہ وہ لینے کا کیا طریقہ ہے یہ نہیں کہ اللہ فلاں کے صدقے فلا کے تو مجھے دے دے نہیں بلکہ اس نیک آدمی سے دعا کروائی جائے اور اگر صدقے اور تو اور وسیلے اور واسطے سے جس طرح لوگ دعا مانگتے ہیں اس طرح مانگنا جائز ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا نہ کرواتے کہہ دیتے اللہ ہمیں نبی کے تو خیال بارش دے دے ایسا نہیں کہا انہوں نے بلکہ کیا کہا ہے پہلے ہم نبی سے دعا کروایا کرتے تھے اب وہ موجود نہیں ہیں اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں لہذا ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فربا اور ہمیں بارش دے یہ ہے طریقہ کار دعا مانگنے کا پھر اسی طرح دعا کے قبولیت کے کچھ اوقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے رات کے آخری حصے میں فجر کی آزان سے پہلے جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا اولاد مانگنے والا کوئی شفا مانگنے والا کچھ بھی مانگنے والا ہو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں تو یہ موقع بھی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے ایسے ہی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد چاہے فرضی نماز ہو چاہے نقلی نماز ہو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے لہذا نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے زیادہ سے زیادہ دعا مانگی جائے اور نماز کے اندر بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے تشہد کے بعد درود اور درود کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تو اس موقع پر بھی آپ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے ان موقعوں پر مانگے اسی طرح سجدے کے اندر بھی دعا مانگی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے سرگوشی کہتے ہیں کہ کسی کے کان میں آہستہ آہستہ باتیں کرنا لہذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو فاطا مینو نہیں استا یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر دعا کو ضرور قبول کرتا ہے تو یہ مواقع ہیں دعا مانگنے کے تو دعا مانگنے کے موقعوں پر دعا مانگنے کا وہ طریقہ اپنایا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے کئی لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں کہ نماز کے بعد یہ یہ اذکار کرو یہ یہ دعائیں مانگو لیکن اس موقع پر ہاتھ اٹھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ موقع ایسے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے جیسے نماز کے دوران آخری رکعت میں رقو کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے پورا ایک مہینہ کچھ لوگوں کے خلاف بد دعا کی اور اہل اسلام کے لیے دعا فرمائی اس کو کہتے ہیں کنوتے نازلا آپ دعا فرماتے ہاتھ اٹھا کے صحابہ کرام اس پر آمین کہتے اس موقع پر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اسی طرح قبرستان میں جا کے قبر والے کے لیے دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بارش کی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر کسی آدمی نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے فلاں پریشانی ہے فلاں آدمی بیمار ہے مریض ہے اس کے لیے دعا کریں تو کسی کے مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ چند ایک موقع ہیں جن موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دیگر موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو ضرور آجزی ان کے ساری کے ساتھ وہ خفیہ اور چپکے چپکے یعنی ایسے مخفی انداز سے دعا مانگو کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے یہ اللہ رب العالمین نے طریقہ سکھایا پرانے مجید میں دعا مانگنے کا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے دعا مانگو آجزی ان کے, کے ساتھ اور خفیہ چپکے چپکے دعا مانگو اسی طرح ذکر کرنے کا بھی اصول اللہ نے یہی بیان کیا ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو آج کے ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ دونل جہری مین القول اور اونچی آواز نکالے بغیر اللہ کا ذکر کرو ہاں کچھ اذکار ایسے ہیں جو با باآوازیں بلند کیے جاتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا تھا کہ آپ نماز کا سلام پھیرتے اونچی آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے اسی طرح اور بھی بہت سارے اذگار ایسے ہیں جو اونچی آواز سے نبی سلاۃ وسلام نے کیے ہیں تو جو, دعا جو ذکر آپ نے اونچی آواز سے کی ہے وہ اونچی آواز سے کی جائے وگرنہ دعا مانگنے کا اصول کیا ہے کہ چپ کے چپ کے دعا مانگی جائے غیر محسوس انداز میں دعا مانگی جائے جن موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان موقع پر ہاتھ اٹھائے جائیں کیونکہ بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اپنی طرف سے کوئی آدمی اگر طریقہ ایجاد کرے گا دعا مانگنے کا ذکر کرنے کا نماز پڑھنے کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے اللہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا کوئی اور طریقہ کار گا جو اسلام کے اندر موجود نہیں ہے فلحی اقبال امین وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما